خطبہ نمبر ستر آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی اس شہر کے ہنگام جب آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگائی گئی رحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قلت یا الله ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آنکھ لگ گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سامنے تشریف فرما ہیں میں نے عرض کیا ما لقیت من امتك من الاود واللذت فقال ادع عليهم فقلت ابدلني الله بهم خيرا منهم لهم کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے پناہ کجروی اور دشمنی کا مشاہدہ کیا ہے فرمایا کہ بر دعا کرو تو میں نے یہ دعا کی خدایا مجھے ان سے بہتر قوم دے دے اور انہیں مجھ سے سخت تر رہنما دے دے